جی صاحب میرا عرض یہ ہے کہ سفر کی نماز کے حوالے سے اگر مستقل رائش کہیں اور ہے اور ملازمت کے حوالے سے کہیں اور کر رہا ہے کیونکہ ملازمت بھی مستقل ہوتی ہے بیچ میں آ رہا ہے سفر نماز کیا سفر ہوگی یا مستقل ہوگی اگر جی وہاں ملازمت کے حوالے سے وہ رہا ہے تو وہ نماز کون سی مستقل والی ہوگی یا سفری نماز مثال کے طور پر آپ میں ملازمہ فرض کر لیں آپ کی رہائش حیدرآباد میں اور ہر ہفتے آپ اپنے مکان اپنی رہائش گاہ پر جاتے ہیں تو آپ جب وہاں جائیں گے تو مقیم ہیں یہاں جب آئیں گے آپ تو آپ سفر کی نماز پڑھیں اور اس کا صحیح طریقہ اپنے ذہن میں رہے جیسے آپ حیدرآباد سے چلے کراچی آنے کے لیے دفتر آنے کے لیے جس کو عرف میں حیدرآباد کہتے ہیں اس کی آبادی سے جب آپ باہر نکل گئے تو اس وقت سے قصر شروع ہو گیا یہاں جتنے دن بھی رہیں گے قصر فرض کیجیے کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں اس ہفتے گھر نہیں جاؤں گا یہیں رہوں گا پندرہ دن اگر آپ نے اقامت کی نیت کر لی تو پندرہ دن پھر پوری نماز پڑھیں گے آپ پھر اس کے بعد جب گھر جائیں گے گھر سے واپس آئیں گے تو وہی ایک ہفتے کا دوران ہی ہوگا پھر آپ قصر کی نماز پڑھیں یہ ہے صورت حال عنفی مذہب